واحد صاحب قبلہ آپ کے ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہم لوگوں کو ریڈیو پاکستان سے اپنے یہاں بلایا ہم اس وقت آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ ہماری نیکنیتی سے یہ خواہش ہے کہ آپ کے پاس فرمودات اور اشادات اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے تجربات اور مشاہدات نئی نسل کے پاس محفوظ رہیں آپ کا تعلق اس نسل سے ہے جس نے زندگی کے چیلنج کو قبول کیا تھا اور مختلف نو قسم کی خدمات انجام دی تھیں جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے میں جانتا ہوں کہ آپ اور خاجہ حسن نظامی مرحوم جن کی تصویر میں آپ کے ڈرائنگ روم میں دیکھ رہا ہوں اور اسی قبیل کے اور بزرگ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی اپنے تئیں بڑی خدمات انجام دی ہیں بچپن میں آپ شاید نظام الم کی ادارت فرماتے تھے مجھے یاد ہے بچپن میں اس رسالے سے میں نے کتنا فیض اٹھایا ہے غرض یہ کہ یہ باتیں بھی جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید نئی نسل ان چیزوں سے بھی واقف نہ ہو اس لیے کہ اب قدریں کچھ ہماری بدل گئی ہیں اور شاید ہم اپنے پرانے بزرگوں کا جو ادب اور احترام اور جسنوں کا ہونا چاہیے اس سے غافل ہوتے جا رہے ہیں اس لیے ہمارے آنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ کچھ تو یہ کہ کچھ پرانی یادیں ہم تک منتقل کریں ہم لوگوں کے ذریعے سے نئی نسل تک منتقل کریں اور دوسری یہ کہ یقیناً آپ چونکہ ایک بہت بڑے صاحب فکر بزرگ ہیں کچھ نصیحتیں ہمیں فرمائیں تاکہ جو نئی نسل ہے وہ آپ کے ان سے سے بحراندوز تو آپ کچھ ارشاد فرمائیں نہیں, ہم بہت ممنون ہوں گے میں کوچے چیلان کا رہنے والا ہوں دلی کا ایک مشہور محلہ تھا کوچے چیلان وہاں کا رہنے والا ہوں میں نے جب ہوش سنبھالا تو جس سڑک پر میرا مکان تھا جس سڑک پر میرا مکان تھا ٹھیک اسی سڑک پر شمس العلما خان بہادر منشی زکا اللہ صاحب کا مکان تھا جب تک نظام الوشائخ میں نے نہیں نکالا تھا اس وقت تک مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی کبھی ضرورت نہیں ہوئی بڑے آدمی تھے عمر میں کہیں میرے باپ سے بھی کچھ بڑے تھے تو مجھے کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن فائدہ حسن نظامی صاحب نے اور میں نے مل کر جب نظام المشاخ جاری کیا تو نظام المشاخ کے سلسلے میں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ یہ دیکھ کر کہ محلے کا ایک بچہ اس کام کی طرف رجوع ہوا ہے کہ جو ان کا اپنا دل پسند کام تھا مصطفی کرم فرمانے لگے نظام المشائخ میں انہوں نے مضامین دینے شروع کیے اور ایک سلسلہ شروع کیا مقابلے دے دی ایسے مقابل ایسی خبریں ایسے مزارات کے جو میرے زمانے میں وہ میرے بچپن میں موجود نہیں تھے وہ انہوں نے اس مضمون میں لکھنے شروع کیے اسی اس طرح میں ان کا انتقال ہو گیا نظام الوشائق سن انیس میں میں نے نکالا تھا اور ساعت جی؟ ساعت ساعت ساعت ساعت سال سال تو سن میں نکالا تھا اور میں کا انتقال ہو گیا تو جتنا بھی وہی قریب قریب ان کا مضمون اچالا تھا بس اسے جب مضمون تھا تاریخی تاریخ مطای... کے آدمی تھے ماڈل تھے تو ان سے میں نے اس دوران میں بہت سی باتیں چی ان کا رہن سہن ان کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ملنا جلنا اور سب سے زیادہ ان کا وقت کا پابند ہونا ان کی وقت کی پابندی کا اندازہ بس صرف آپ ایک مثال سے کر سکتے ہیں تفصیل بہت بہت لمبی ہوگی کہ شام کو وہ روزانہ چاندنی چوک میں جہاں میونسپل کمیٹی کی کا حال ہے میونسپل ہال ہے اسی میں اسی کے ایک کمرے میں ایک لائبریری لوگوں نے اس زمانے کے بوڑھوں نے قائم کر رکھی تھی بوڑھے ممبروں اور باہر کے لوگوں نے مل کر قائم کر رکھی تھی جس میں آپ نے نام سنا ہوگا ماسٹر رام چندر نظیر احمد اور, اور جمع ہوا کرتے تھے تو مزاق مگر ان کے ساتھ ان کے دوست مذاق یہ کیا کرتے تھے کہ پل... थे تھکے راستے میں مکان بڑھتا تھا سب تھک یہ احمد کہاں تھا اور اس زمانے میں جب کر رہا ہوں ہمیشہ اس وقت کھڑکی میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنے مکان کے کمرے میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور جب ذکا اللہ صاحب ان کے مکان کے آگے سے گزرتے تھے تو ان کو دکھا کر ان کا ایک جوڑ کو دکھا کر گھڑی کو ملاتے تھے اپنے رہنے کے مکان میں کام نہیں کرتے تھے رہنے کے مکان سے صبح آٹھ بجے وہ گھر سے نکلتے تھے وہاں سے نکلتے تھے اور آجاتے تھے ہمدرد جس مکان میں سے نکل, نکلتا تھا لیکن جس میں ایک زمانے میں مقصد بھی رہا, کا دفتر بھی رہا اس مکان کے بالکل سامنے ان کے ایک بیٹے رضا اللہ انجینئر تھے اسٹیٹ انجینئر تھے اس میں بہاول پور میں ان کا مکان تھا وہ, وہ کوٹھی نما تھا کچھ محلے میں شہر میں کوٹھی نما مکان نہیں ہوا کرتے تھے تو کوٹھی کراتا تھا رضا اللہ کی کوٹھی اس میں آن کے بیٹیا آیا کرتے تھے اور 11 بجے تک یا ساڑھے 11 بجے تک جو بھی ان کا وقت تھا وہ برابر لکھتے رہتے تھے اور جو وہاں سے اٹھنے کا جو وقت تھا مقررہ وقت کے اوپر وہ چلے جاتے تھے اپنے گھر اور وہاں جا کر کھانا وغیرہ کھاتے تھے کچھ دیر آرام کرتے تھے اور پھر آ جاتے تھے مگر اس میں سب میں پابندی اوقات تھی جتنی دیر ان کو کام کرنا ہے اتنی دیر وہ کام کرتے تھے اور جتنی دیر ان کو آرام کرنا ہے اتنی دیر وہ آرام کرتے تھے اچھا ایک چیز یہ تھی, کبھی وہ اپنے گھر سے جو ان کی گوا بیٹھک سے شاید پیدل کا راستہ ان بوڑھے آدمی کے لیے شاید دس منٹ کا ہوا تو یہ دس منٹ کا راستہ انہوں نے میرے سامنے میرے زمانے میں کبھی صرف کرتا پہن کر نہیں پورا لباس پورا لباس یعنی اس لباس میں چوغہ بھی ہوتا تھا اب ماما یعنی بالکل ایسے لباس میں وہ اتنا فاصلہ طاع کرتے تھے وہاں آتے تھے کہ جیسے کہیں کسی شادی میں یا کسی تقریب میں یا کسی کے ہاں مہمان ہو کر جا رہے ہیں تو ایک ان کی وجہ یہ تھی کہ کبھی انہوں نے جیسے ہم نکل جاتے ہیں کرتا پہنے ہوئے بازار میں اس طریقے سے وہ نہیں نکلتے تھے مولانا شبلی صاحب یہاں ایک مہینہ مہمان تو ان کی پابندی وقت میں صبح کمرے میں بند ہو جاتے تھے مولانا شملی مولانا شملی ایک کمرے میں بند ہو جاتے تھے اور دس بجے تک ادھر کمرہ نہیں کھولتا اس دو گھنٹے میں اگر کوئی کوئی واقعہ بھی ہو جائے یا جا کوئی بھی بھی آئے وہ نہیں ملتے تھے اور یہ صرف یہی دو گھنٹے تھے کہ دن میں وہ لکھتے تھے اس کے بعد پھر نہیں لکھتے تھے وہ یہ دو گھنٹے کے بعد پھر نہیں لکھتے تھے پھر دوسرے کام کرتے تھے بسن نظر کا کام تھا یہاں ہمارے یہاں جس زمانے میں تھے اس زمانے میں وہ لوگوں سے ملتے تھے خود کھانا پکاتے تھے مولانا شکریہ اپنے ہاتھ سے وہ ہمارے وہ مہمان تھے مگر کھانا ہمارے ذمہ انہوں نے کیا تھا اپنے ساتھ ایک آدمی لائے تھے وہ دیا, کہ وہ مسالہ وغیرہ پیس دیا کرتا وہ زمانے میں مسالہ پسا کرتا تھا اب نہیں پستا ہے <laughs> <laughs> <laughs> تو وہ مسالہ پیستے تھے سب سے سامان تیار کر دیا انگیٹھی سلگا دی دیگچی جی رکھ دی اس میں گھی ڈال دیا اور مولانا نے اس کو پگاڑ دیا اور سالن اپنے ہاتھ سے پورا پکاتے تھے وہ روٹی وہ پکڑ دیتا تھا ملازم ہوگا تو اس قسم کے مشغے بھی ہوتے تھے مگر لکھنے کا کام جو تھا وہ دو گھنٹے تھا یہ جتنی کتابیں ان کی ہیں وہ دو گھنٹے کی پیداوار تھے دو گھنٹے کی پیداوار ہے اور مولانا اللہ کی جتنی کتابیں ہیں وہ آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک یا ساڑھے گیارہ بجے تک وہ یاد نہیں مجھے ان کا تو خوب یاد کہ دو گھنٹے سے وہ ہمارے ہاں دلی میں سب سے پہلے ہمارے یہاں گرے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ جب وہ آئے تو حکیم اجمل خان صاحب کے ٹھہرے منشی ذکا اللہ کی خصوصیت میں بیان کر رہا جی تھا جی کہ منشی ذکا بڑے پابند وقت تھے جی اور ان کی وجہ وزا... سید... یہ تو شاید آپ سطح صاحبان کو معلوم ہوگا جی کہ سر احمد خاں کے لیفٹینٹوں میں ان کا شمار جی ہے ہاں لیکن انہوں نے اپنا لباس ہمیشہ چھوبا और चोहे के नीचे शेरवानी नहीं अचकन शेरवानी से पहले जो एक लिबास था अचकन का जिसमें, जिसमें कमर पे पेटी पड़ती थी, की तरह से, तो वो पहनते थे और तंग पैजामा आपने सरसैयद को भी देखा है? सर सैद को मैंने सिर्फ एक दफे देखा है. बहुत छोटा था मैं اور سرشی رمخا بھی چونکہ چلے کوچے ہی میں رہتے تھے مگر میرے بچپن میں کالج قائم ہو چکا تھا اور ان کا قیام زیادہ تر علی گڑھ میں رہتا تھا آتے رہتے تھے تو ایک شام کو میں نے جو بکرب کی نماز ہو رہی تھی میں اپنے میرا مکان مسجد کے بالکل مقابل تھا تو اپنے مکان کے فاٹک میں میں کھڑا ہوا تھا شاید میری اس وقت عمر ہوگی آٹھ نو برس کی تو مغرب کی نماز پڑھ کر نمازی نکلے یہ زمانہ وہ تھا کہ جب انگریزی پڑھنے کو کفر سمجھا جاتا ہے سید احمد خان اس مسجد کے سامنے سے یعنی میرے مکان مسجد کے درمیان کی سڑک سے بند گاڑی میں गुजरे उस जमाने में वो गाड़ी एक होती थी पाल गाड़ी कहलाती थी बिल्कुल पाल की, की। उसमें घोड़ा जोड़ दिया जाता था पाल गाड़ी कहलाती थी उसमें बैठे हुए गुजरे तो नमाजियों ने उनको पहचाना यह आवाज मैंने सुनी कि वो जा रहा है काफिर और कुछ लोगों ने मस्जिद के दरवाजे में, में इस तंजे के ढेले रहते थे تو وہ رکھے ہوئے رہتے تھے کہ جس کو ہو استعمال کرے وہ تو وہ ڈھیرے اٹھا کر اس پر پھینکے جب سید احمد خان کے اوپر نہیں گاڑی کے اوپر پھینکے اور گاڑی نکل گئی بس اتنا سید احمد خان کا دیکھنا یاد ان کے اور ساتھی اور سید احمد خان کے ساتھیوں میں میں نے ڈپٹی نذیر احمد کو دیکھا اور ڈپٹی نذیر احمد سے ایک دفعہ ملا ڈالا میں مجھے رکاولہ سے تو قریباً روز ملتا تھا لیکن ڈپتی نظیر میں صرف ایک دفعے مولانا حالی سے مولانا حالی سے ملنے کی نوبت نہیں آئی لیکن مولانا حالی کو روز دیکھتا تھا مولانا حالی میں پڑھتا تھا اینگلو عربک کالج میں ہائی اسکول میں بھی. اور مولانا ٹھہرتے تھے ہمیشہ مولوی عبدالاہد کے چھاپے خانے میں جب دلی تشریف آتے تھے تو مولانا مولانا مولوی عبدالاحد متبہ مشتقی متبہ میں ٹھہرا کرتے تھے اور ان کی ایک وجہ یہ تھی کہ روزانہ ایک پھیرا کیا کرتے تھے وہ مٹیا محل میں ان کے ایک دوست تھے نواب نن خان نہ مجھے ان کا یاد نہیں مگر عرف تھا ان کا نن خان نواب نن خان تو مولانا حالک کے دلی میں سب سے زیادہ تعلقات نن خان سے تھے تو ایک پھیرا روزانہ وہ کیا کرتے تھے اور اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت میں سکول سے واپس س... آ رہا ہوتا تھا راستہ وہی تھا میرا مولو عبدالحد کے مطبعے سے آگے تو راستے میں کہیں نہ کہیں وہ وہاں سے واپس آتے ہوئے نن خاں کے ہاں سے واپس آتے ہوئے مجھے مل جایا کرتے تھے میں انہیں سلام کرتا تھا اور وہ سلام کا جواب دیتے تھے بس اس سے زائد میرا ان کا کوئی راستہ نہیں متبہشت مولوی عبدالاحید کے پاس آنے کے بعد اس نے بہت سی کتابیں چھاپی لیکن حقیقت یہ ہے کہ مطلب اصطباعی قائم ہوا تھا صرف قرآن مجید چھاپنے کے لیے اور میرٹھ میں قائم ہوا تھا ایک صاحب تھے منشی ممتاز علی جو اپنے زمانے کے بہترین خطاط تھے یعنی ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید میری جوانی تک ڈھونڈے جاتے تھے تو وہ بڑا اہتمام کرتے تھے یہ بات بھی قابل ذکر ہے انہوں نے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے چھاپنے کے واسطے یہ مطبع قائم کیا تھا میرٹھ میں اور قرآن مجید کی صحت کے لیے انہوں نے مقرر کیا تھا مولانا محمد قاسم نانودی مدر سے دیو جو بانی ہوں گے ابھی بانی نہیں ہوں گے تو ان کے تقرر سے آپ اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ اپنے قرآن کو احتمام کے ساتھ تھے تو حقیقت یہ ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں نشاد کبھی لکھا بھی ہے اس بات کو کہ وہ قرآن چھاپنے کی برکت تھی کہ مولوی عبدالحید کے پاس آنے کے بعد بھی وہ بچبا کبھی کسی فضول کتاب کے چھاپنے میں مصروف نہیں ہوا اس مطلب میں جو کتاب چھپی وہ دینی کتاب چھپی ایسا سالے لٹریچر انہوں نے پیش کیا مولانا مولوی عبداللہ حید مولوی عبداللہ خود بہت اچھے آدمی تھے اور مولوی محمد احسن کے زیر تربیت رہے تھے مولوی محمد احسن ایک بہت بڑے بزرگ تھے ان کے انہوں نے ان کی تربیت کی تھی بعض قائدین ایسے تھے جیسے مولانا محمد علی جوہر وغیرہ کہ جو سیاست کے علاوہ دینی اور ادبی پہلو ان کا تھا ان سے بھی آپ مولانا محمد علی سے سیاسی آدمی ہونے کی حیثیت سے نہیں لیکن باد مولانا مجھ پر اتنا کرم فرماتے تھے کہ وہ جمعے کی نماز پڑھ کر ان کی ایک وضع ہو گئی تھی اور جمعے کی نماز کے بعد وہاں تقریر کیا کرتے تھے جامع مسجد میں وہ تقریر کر کے گھر نہیں جاتے تھے اپنے سیدھے میرے یہاں جاتے تھے اور میرے ہاں مغرب کی اثر کی وہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور مغرب کی نماز کے بعد میرے ساتھ میرے سخان پر اپنا کھانا منگا کر ان کو ضیا اس کی شکایت تھی وہ پرہیزی کھانا کھاتے تھے تو اپنے گھر سے منگواتے تھے کھانا وہ مگر میرے سکھان پر رکھ کر وہ میرے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور پھر اس کے بعد چلے جایا کرتے تھے جی فضا ان کی ایک زمانے تک وہ سالہ سال رہی آپ کا سوال شروع جو ہوا تھا وہ یہاں سے میں نے دیکھا تو وہ بڑے آدمیوں میں اس کے بعد بڑے آدمیوں میں میرا ساگا کا پڑا نواب پیز احمد سے وہ میرے تو عزیز نہیں تھے مگر میری خالہ جس خاندان میں آئی ہوئی تھیں اس خاندان سے ان کا تعلق تھا اور نواب فض احمد خاں خود کے ایک بات کی بات آپ کو بتا دوں میں نواب فیض احمد خاں ریاست علی خاں کے باپ کے سگے سے بھائی تھے اور اسی بنا پر وہ نواب کہلاتے تھے نواب باپ تو نہیں تھے باقی نواب کہلاتے تھے وہ ایسے خاندان سے ان کا تعلق تھا کہ صاحب اجازاد تھے اور دلی کی غیر معمولی شخصیت تھے نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی لیکن ان کی دماغی کیفیت ایسی تھی کہ حکیم اجمل خان جن کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں میں نہیں شاید ہندوؤں بھی ان کے دماغ کا آدمی کوئی دوسرا نہیں تھا حکیم اجمل خان حکیب اجمل خان کو کوئی الجھن پیدا ہو جاتی تھی تو حکیم اجم خان، نواب فض احمد خاں کے پاس اس کو سلجھانے کے لیے آتے تھے ابھی وہ ان کے بچپن کے یار تھے اجمل خاں کے بچپن کے دوست تھے تو وہ اگر الجھن پیدا ہو جاتی تھی تو ان کے پاس سلجھانے کے لیے آیا کرتے تھے آخر میں کچھ تعلقات میں بظاہر تو نہیں لیکن کچھ تھوڑا سا کشاو پیدا ہو گیا تھا کہ اجمل خاں تو شریک ہو گئے تھے کانگریس میں اور یہ کٹر مسلم لیگ ہی تھے نواب فیض احمد لیکن اس کے باوجود ان دونوں کی بجاؤں میں فرق نہیں آیا ملتے رہے آتے رہے جاتے رہے مسلم لیگ کے جو ساتھی تھے اجمل خان کے بھی وہ آن کے بیٹھ جاتے تھے ان کے یہاں اجمل خاں کے یہاں انہوں نے چھوڑ دیا تھا اجمل خان کو اور انہوں نے. مگر نواب فیض احمد خاں نے نہیں چھوڑا تھا ہاں اب آپ پوچھیں کیا پوچھ رہے تھے کہہ رہا تھا کہ یہ دلّی کے جو خاندان تھے حکیموں کے جی ان کے بارے میں لوگ بہت کم آپ جانتے ہیں خان کا بہت پرانا تھا دلّی میں دو خاندان تھے حکیموں کے بہت پرانے ایک شریف خانی شریف خان سے پہلے کیا صورت تھی اس کا مجھے علم نہیں لیکن پہلے طبیب شریف خان ہیں جس نے یہ خاندان چلا اور اس خاندان کو عروج دیا حکیم محمود خان ہے جو اجمل خان کے والد تھے محمود خان کو اللہ تعالیٰ نے تین محمود خان خود بے مثر طبیب تھے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے ایسے دیے کہ جن کا جواب نہیں تھا حکیم عبد المجید خان حکیم واصل خان اور حکیم اجمل خان حکیم اجمل خاں نے تو اروٹ پائی اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جانے والے ان کے موجود ہیں لیکن عبد المزیز خان کی شہرت دلی سے باہر بھی تھی ہندوستان میں تھی ہندوستان سے باہر نہیں گئی شہرت ان کی لیکن دلی میں جو عروج حکیم عبد المیر خاں کو تھا وہ اجول خاں کو نہیں تھا وہ دلی کے بیتاج کے بادشاہ کہلاتے تھے اور اس زمانے میں کہ جب انگریز سے ٹکرانا کسی کے تصور میں نہیں آتا تھا ایک واقعہ مجھے یاد ہے میرے بچپن کی کا واقعہ ہے وہ لیکن مجھے یاد ہے اب تو تعاون نہیں پھیلتا ہندوستان میں اور پاکستان میں تعاون شاید کم کیا میں نے ختم ہو گیا لیکن میرے بچپن میں تعاون شاید ہر سال پھیلا کرتا تھا اور کبھی کبھی یعنی تعاون کے, با... کے کچھ شکار ہوتے تھے لوگ اور کبھی کبھی تعاون وبائی صورت بھی اختیار کر دیا تھا تو میرے بچپن میں ایک دفعہ تعاون نے وبائی سے کی اور انگریزوں نے انگریز حکومت نے حکم نافذ کیا کہ باہر وہ کیمپ وغیرہ لگا دیا گئے کہ وہاں جائیں سب جو بیمار ہوا وہاں چلا جائے کرنٹینا سو جائے تو اب اس کی مخالفت کرنے کی ہمت اس زمانے یعنی بعد میں تو پیدا ہو گئی تھی لیکن اس زمانے میں اس, اس زمانے میں یہ بات بہت بڑا عجیب معلوم ہوتی تھی کہ حکیم عبد المجید خان نے اعلان کیا کہ کوئی اور انہوں نے علاج کیا اللہ کے فتح کرب سے لوگ اچھے ہوئے یعنی یہ نہیں کہ وہ نے مار دیا بلکہ سے اچھے ہوئے لوگ اور انگریز ان کا کچھ سے ٹکرانے کا کوئی براسا نہیں ہوا نے اس, کا اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا اچھا دوسرا خان تھا حکیم رضی الدین کا نام شاید سنا ہو آپ نے جی اجمل خاں کے ہم اثر تھے حکیم رضی الدین ان کے باپ تھے حکیم الدین ان کے باپ شاید غلام نجف خان نام تھا ان کا مجھے صحیح یاد نہیں نجف خاں یعنی یہ بھی سلسلہ چلا رہا تھا بہت عرصے سے طبیب ابن ابن طبیب ابن طبیب ہاں yeah. تو یہ دو خاندان دے تھے اور ان کے علاوہ دلی بہت طبیب تھے مگر یہ ان دونوں خاندانوں نے اوٹ پایا اجمل خان کے خاندان نے نمبر ایک اور عضی الدین خان کے خاندان نے نمبر دو اجمل خان کے خاندان میں اجمل خان کے بعد بھی دو طبیب بہت سربراہدہ بھی بچپن میں بھی دیکھا ادھیر <laughs> عمر میں بھی دیکھا بڑھاپے <laughs> میں بھی دیکھا اور में, सन 1958 में एक फेरा किया था दिल्ली का उस वक्त भी देखा तो सन उन्नीस में दिल्ली देखने के बाद मेरी समझ में यह बात आई कि ये जो शुरा दिल्ली की गलियों का जिक्र किया करते थे और दिल्ली के मोहल्लों का जिक्र किया करते थे वो ठीक ही किया करते थे उन्नीस में ہر گلی کی اور ہر محلے کی آبادی تو شاید بیس گنی بڑھ گئی تھی مگر وہ دلی میں نے دلی کا ایک پھیرا کے نام سے اپنا سفر اچ, اچ مختصر سفر نامہ لکھا تھا اٹھارہ دن رہا دلی میں تو اٹھارہ دن کے حالات اس میں لکھے تھے اس کا نام رکھا تھا میں نے دلی کا پھیرا تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ میں اپنی دلی کو ڈھونڈتا پھرا مگر میری دلی مجھے کہیں نہیں ملی جس پشدادی آئی نجا اس گھر میں تمہارا کوئی نہیں تو وہ دلی جو میں نے دیکھی ہے وہ دیکھنے ہی سے تعلق رکھتی تھی وہ دلی سے مراد دلی کی میرے زمانے میں تو دلی گلیاں کچی تھی. میرے زمانے میں دلی کی گلیاں کچی تھیں خصوصا میرے علاقے کی دلی منسپل کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں میرے زمانے میں گلیاں تو وہ جو مٹی تھی دلّی کی گلوں کی اس سے میرا اور دلّی کی سکڑی سکڑی دلیاں یہاں کے چوڑے چوڑے یہ بھی گلی ہے یہ جس جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گلی ہے یہ مین روڈ ہے تو کتنی چوڑی ہے یہ تو اتنی چوڑی گلی تصو بھی ہم مع نہیں کر سکتے تھے تو سڑکیں بھی اتنی چوڑی نہیں ہوتی تھی جتنی کہ یہاں کی گلیاں سے چوڑی ہیں مگر دلّی سے مراد اینٹ پر نہیں ہے دلّی سے مراد دل... دلّی کی تحریر دلی کے آدمی ہیں اس زمانے میں دلّی کا جو آدمی تھا وہ سم کا آدمی اب نظر نہیں آتا ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے ان اکتوبر سن 1947 میں میں یہاں کراچی پہنچ گیا تھا اکیس کو وہاں سے چلا اکیس اکتوبر کو اور راول پنڈی پہنچا ہوائی جہاز سے یہاں نہیں آ سکتا تھا. یہاں کے ٹکٹ نہیں ملے ہوائی جہاز کے اور پھر وہاں سے عید الاحیٰ کی نماز پڑھتے ہی روانہ ہوا اور ستائیس اکتوبر کو یہاں میں پہنچا مہینہ دو مہینے کے بعد جب نسبتاً جمع جمی ہو گئی دلی میں تو میرے ایک ہندو دوست تھے تیرو رام صوفی طبیعت کے آدمی تھے میں اب تو مفلوج ہوں دو قدم بھی چلنا میرے لیے مشکل ہے لیکن جس دن مجھ پر فالج گرا تھا اس دن بھی جب کہ میری عمر چا اسی سے اوپر تھی میر پھراؤں اس صوبے کو بھی جب فالج گرے گا اس دن بھی میں تھی میرے تھی میرے پھرا ہوں تو میں انیس سو بارہ سے چہل قدمی چہل قدمی کا لفظ تو غلط ہے میں ٹہلنے کا عادی تھا واکنگ کا عادی تھا اور یہ تیلورام میرے واکنگ کے ساتھی تھے پنجاب کے والے تھے لیکن دلی میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے تو وہی میں میری ان کی ملاقات ہو گئی تو ملاقات اس طرح تھی کہ ان کو اس زمانے میں گویا آج سے چالیس برس پہلے ہزار بارہ سو روپئے تنخواہ مل تھی تو ہزار بارہ رو سو روپئے تنخواہ پانے آمد آمد والا آدمی تو اس زمانے میں بہت بڑا آدمی ہوا کرتا ہے मगर वो सड़क पर से जब वो जब निकलते थे टहलते हुए तो भजन गाते हुए निकलते थे इस तबीयत याद भी थे भजन गाया करते थे वो उनको हिंदी के भजन भी याद थे उर्दू की बोला भी याद थी बोला भी पढ़ते थे اور ان کی طبیعت کا اندازہ آپ سے اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک شعر مجھے سنایا تھا جو مجھے میرے دل پر نقش ہو گیا دلی کے ایک امی شاعر کا جو میرے محلے کا رہنے والا تھا مگر مجھے وہ شعر بال نہیں تھا انہوں نے مجھے وہ شعر سنایا شہزادے تھے وہ شاعر مگر پڑھے بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے شعر کہتے تھے کوئی آتے جاتے تھے کہتے تھے کہ وہ ان تک خدا واللم کیسے پہنچ گیا تھا انہوں نے مجھے سنایا میں سر جھکا کے سوئے جہنم چلا ہی تھا کچھ رحم آ گیا میرے پردگا تو بڑے اچھے قسم کے آدمی تھے بہت ہی اچھے قسم کے آدمی تھے جس زمانے میں دلی میں مسلمان گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں نکلتے تھے گھر سکتے تھے اس زمانے میں روزانہ ایک فرا وہ میرے پاس کرتے تھے اور میرا سوگا سلح وہی لاتے تھے اس سے آپ کا اندازہ ہو اور جو ان کی طرف ہوتا تھا ہندو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کرتے تھے اس سب کی رپورٹ وہ مجھے دیتے تھے اس سے کہتے تھے کہ یہ میرے محلے سے رپورٹیں جمع ہو کر جایا کرتی تھیں مولانا ابوالکلام پنڈت نہرو اور گاندھی جی کے پاس تو وہ انہیں معلوم تھا تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ بھائی یہ بھی یہ بھی وہاں پہنچ پا دو